خطاب فرما رہے ہیں فضیلۃ الشیخ جناب مولانا محمد جرجی انصاری صاحب انڈیا والے بب کام جامع مسجد مرکزی اسلامیہ نیو کراچی مورخا سولہ جنوری سن دو ہزار آٹھ موضوع ہے حسن اخلاق یاد رکھیے اسلامی کیسٹوں کا مرکز سلافی کے ساتھ سنٹر منظور کالونی گجر چوک کراچی وَمَنْ يُظْلِلْهُ فَلَا هَا دِيَ لَا وَأَشْحَدُوا اللَّهِ إِلَاهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَا واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اننا رايت وان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وَشَوَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعَةٍ وَكُلَّ بِدَعَةٍ ذَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا صرف عن عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدته من لساني يفقهوا قولي ہم تو ثنا تعریف و توصیف کے ریائی و بڑائی اس اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہے جو مالک الملک ہے جو ذات ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گی جس کے اوپر کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ جس لمحے میں وہ موجود نہ رہا ہو اور کوئی لمحہ ایسا نہیں آئے گا کہ جس لمحے میں اس کا وجود منال وج رب الجلام اور ابو العالمین کے علاوہ ساری کائنات پانی ہے اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں احمد مصطفی سرور کائنات محسن انسانیت رحمت للعالمين جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ مسلم وسلم علیہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ فرقان کی چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بندوں کے کچھ اوصاف بیان کیے ان کی کچھ صفتیں بیان کی یہ اوصاف مومنوں کے ویسے کافر بھی اس کا بندہ ہے عیسائی بھی اس کا بندہ ہے اور ایک مسلمان بھی اس کا بندہ ہے عبد کا اطلاق ہر انسان پر ہوتا ہے اور اس موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بھی بندہ کہا لا تو کما تو نسارا اے لوگوں تم مجھ سے تم مجھ کو حد سے آگے مت بڑھاؤ میری شان میں تم غلو مت کرو لاتی کما اطرطِ نسارا عیسا ابن مریم جس طرح کے عیسا ابن مریم کے ماننے والوں نے عیسا کی شان میں گلو کیا ہے ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا ہے تم مجھے حد سے آگے مت بڑھاؤ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ع عبد اللہ و رسول ہوں فکول آبد و رسول میں صرف اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے صرف اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے اس سے آگے میری کوئی حیثیت اور میرا کوئی مقام نہیں ہے میں اللہ کا بندہ پہلے ہوں رسول بعد میں ہوں اور اسی کو کل میں شہادت میں آپ نے ہر مسلمان کو یہ سکھلایا اشد ان محمدن ان اب رسول بات کی گواہی تو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں اور جو آدمی یہ تصور کر لیتا ہے کہ نبی اکرم اللہ کے بندے بھی ہیں اور اس کے رسول بھی ہیں تو وہ مومن ہو جائے اس پر ہم کفر کا فتوا نہیں لگا سکتے اس لیے کہ وہ اس بات کی شہادت دے رہا ہے ہمارے یہاں بہت آسان ہے کسی پر بھی کفر کا فتوا ٹھوک, ٹھوک دینا اور ہم اس کو بہت معمولی سمجھتے وائن ابھی ہو رہی رہتا رضی اللہ تعالی کال کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا ابو خل فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پوری امت جنت کے اندر داخل ہو مشکات میں جو حدیث بخاری کے حوالے سے آئیے اس میں قیلہ و من قیلہ من یا رسول اللہ لیکن مجھے بخاری میں قیلہ نہیں قالو ملا صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے فرمایا میری پوری امت جنت کے اندر داخل ہوگی اللہ من لیکن وہ نہیں جس نے میرا انکار کیا جس نے میرا انکار کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا کالو تب صحابہ نے سوال کیا من ابا یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی آپ کا انکار کرنے والے کون کون ہے جو آپ کا انکار کر رہا ہے آپ کا انکار بھی کوئی کرے گا فرمایا من اتانی دخل جن جس نے میری اطاعت کی وہ جنت کے اندر داخل ہوگا وہ امن آسانی فقت ابا اور جس نے میری نافرمانی فرمانی کی اس نے میرا انکار کیا یعنی نافرمان فرمان تو اللہ کے نبی نے یہ تو کہا کہ اس نے میرا انکار کیا لیکن یہ نہیں کہا کہ وہ کافر ہو گیا یا تو بہت آسان ہے جس اس پر چاہو کفر کا فتبہ ڈگریاں مل چکی ہیں ہم فلاں مدرسے سے فارض ہیں جس کو چاہیں گے کافر کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو پکڑا اور کہا کیا ہوا کہا اللہ کے رسول میں نے جیسی تلوار اس کی اوپر رکھی جنگ کے میدان جنگ میں اور جیسی میں تلوار لے کر اس کافر کی طرف دوڑا اس نے تلوار پھینک دی ہاتھ اٹھا لیا کہ تلوار نہیں چلاؤں گا میں نہیں لڑوں گا میں اچھا موت کے سے کہنے لگا, نہیں جیسی میں تلوار لے کر اس کے قریب گیا کہنے لگا شادو اللہ, الہ, اللہ. محمد رسول اس نے کلمہ پڑ لیا لیکن میں نے سمجھا کہ یہ موت کے ڈر سے کلما پڑ رہا ہے اس نے موت کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا قریب دیکھ لیا, اس لیے پڑ رہا مجھے جب یہ احساس ہوا کہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑ رہا ہے اور پڑھ چکا ہے تب بھی میں نے اس کے پیٹ میں تلوار مار دی کہا اللہ کے نبی نے, کیا, تو نے سنا تھا? کیا اس نے کلمہ پڑھا تھا کہا ہاں کہا پھر تو نے اس کو قتل کیوں کر دیا کہا اللہ کے نبی وہ موت کے ڈر سے یہ کلمہ پڑھ رہا تھا نبی اکرم پر ماتے کیا بہ نے اس کے دل کو پھاڑ کے دیکھ لیا تھا وہ موت کے ڈر سے پڑھ رہا ہے یا نہ جانے ہو سکتا ایمان کی چاشنی و ہلاوت اور مٹھاس اس کو لگ گئی ہو اور اس نے اس ڈر سے اسلام قبول کر لیا ہو کیا تو نے اس کے دل کو پھاڑ کے دیکھ لیا تھا پتا چلا کہ دلوں کا حال جب کسی صحابی کو بھی نہیں معلوم ہے تو اور لوگوں کو دلوں کا حال کیسے کلمہ پڑھنے کے بعد وہ تمہارا بھائی ہے اس کی عزت و آبرو اور اس کے خور کی حفاظت اور اس کے بیوی بچوں کی حفاظت تمہاری میں جاتی ہے نہیں اس کو آپ قتل کر سکتے کیوں ایسا کیا اتنا ہی نہیں پھر آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن تو اس کلمے کو کیا جواب دے گا جو اس نے پڑھا اس حدیث کو آپ سامنے رکھیے اور وہ ابھی صاحب اٹھائیے وا نب اللہ ابن عَمْرِ ابن العاص رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن امر ابن آس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر وہی سب کچھ ہوگا ما بنی بنی اسرائیل اسرائیل جو کچھ بھی پر ہوا میری امت بھی ان کے نقش قدم پہ چلے گی جس نقشے قدم پر بنی اسرائیل چلی حز بن نالی بن نال جیسے دونوں جوتے برابر ہوتے ہیں ان میں کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا ایسی میری امت میں اور بنی اسرائیل میں کوئی فرق نہیں رہے گا بلکہ میری امت ایک قدم آگے بڑھے گی اس کے بعد نے فرمایا بنو تفرئی نا ملتن تفتر مل اس سے پہلے آپ نے فرمایا جیسے دونوں جوتے برابر ہوتے ہیں اسی طریقے سے میری امت میں اور بن اسرائیل میں کوئی فرق نہیں رہے گا ان کا نم من تعلانی تن کا نم یسن ذالک حتہ کہ بن اسرائیل میں اگر کسی شخص نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا ہوگا اپنی ماں کے پاس وہ اعلانیاں زنا کرنے آیا ہوگا لکانک تو میری امت میں بھی قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ میری امت میں بھی ایسے لوگ پیدا نہ ہو جائیں وہ شخص بھی میری امت کا فرد بھی اپنی ماں کے ساتھ اعلانیاں زنا کرے گا پھر آپ نے فرمایا سفر رقد بنو اسرائیلا مل بنو اسرائیل بن اسرائیل بہتر فرقوں میں بڑھ گئی تھی تخت رک امتی امتی کے لفظ پر غور کیجیے وہ تفترک امتی اللہ صلاح سے وہ تو میری امت تہتر فرقوں میں بٹے گی اور اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹ گئی تھی میری امت تہتر فرقوں میں بٹے گی کل لم فنار علامہ ملت الواحدہ سارے کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے ایک جماعت جنت کے اندر جائے گی علامہ ملت الواحدہ ایک گروہ جنت میں جائے گا یہاں سے آپ اندازہ لگائیں گے پھر صحابہ نے پوچھا منہ یا رسول اللہ وہ ایک گروہ جنت میں کون سا جائے گا فرمایا مانا ہی صحابی جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں محمد ابن اسماعیل البخاری محمد ابن اسماعیل البخاری اور ان کے استاد امام حمیدی فرماتے کہ ہم اصحاب حاب الحدیث یہ جنت میں جانے والے قرآن پر عمل کرنے والے اور حدیث پر عمل کرنے والے قرآن و حدیث کو تھامنے والے ہوں گے میری امت میں تہتر فرقے ہوں گے آپ نے جن لوگوں کو دیکھا کہ وہ گروہ گروہ میں بڑھ رہے ہیں آپ نے ان کو بھی اپنا امتی کہا میری امت میں تہتر فرقے ہوں گے نبی نے تو اتنی جلدی کسی پر کفر کا فتبہ نہ لگایا میرے بھائی پھر ہم آج ایک دوسرے پر کفر کے فتبے کیوں ٹھونک دیتے ہیں ضرورت ہے آج امریکہ اور برطانیہ برٹین یہودی اور عیسائی دو الگ الگ ملک ہیں عیسائیوں نے آج تک ثبوت نہیں دیا کہ مریم پاک دامن ہے یہودیوں نے الزام لگایا کہ عیسا کی ماں مریم زانیاں ہیں مریم نے جو عیسا کو پیدا کیا بغیر شوہر کے یہ زناکار تھی عیسائیوں کی بائبل آج تک جواب نہ دے سکی اور عیسائی آج تک خاموش ہے اس کا جواب نہ دے سکے ان کو قرآن کا احسان ماننا چاہیے جناب محمد رسول اللہ کا کہ اللہ کے نبی پر یہ کتاب اتری اور حضرت مریم کو پاگ دامن قرار دیا ان کو تو مسلمانوں سے دوستی کرنا چاہیے تھی عیسائیوں کو لیکن آج اپنے دشمن یہودیوں سے عیسائی مل گئے اور ان دونوں نے مل کر اسلام کو اور مسلمانوں کو پوری دنیا سے سفید ہستی سے مٹانے کا اعلان کر دیا پلان بنا لیا آج جہاں دیکھو مسلمانوں کو یہ یہودی اور یہ عیسائی نقصان پہنچا رہے ہیں ہمارے ملک میں آؤ تو تین تینتیس کروڑ دیوی دیو دیوتاؤں کے پجاری الگ الگ خداؤں کے اور رب کے ماننے والے لوگ بھی آج مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ایک پلیٹفارم پہ آ گئے ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم ہیں ہم ہیں ایک رب کو ماننے والے ایک نبی کو ماننے والے ایک قرآن کو ماننے والے ایک قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے آج ہم ہیں کہ ہم فرقوں میں اور تفقوں میں ایسے بڑھ گئے ہیں کہ آج ایک دوسرا ایک دوسرے کی مسجدوں کو اڑا رہا ہے ایک دوسرا ایک دوسرے کی قتل کا پلان بنا رہا ہے ایک دوسرا ایک دوسرے کو ختم کرنے کا اور اس دنیا سے سفید ہستی سے مٹا دینے کا وہ پلان بنا رہا ہے تصور تو کیجئے میرے بھائی ذرا اس واقعے کی طرف بھی تو امید نظر ڈالیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو یہ کرنے کے لیے آئے تھے اور آج ہم لوگوں کو جدا جدا کرنے پر جم گئے ہیں نبی اکرم نے یہ تعلیم کیوں دی نماز سب سے افضل عبادت ہے روزہ رکھنا سال میں ایک مرتبہ فرض ہے اور جس آدمی کے پاس حیثیت ہے استطاعت ہے اور اس کے باوجود وہ حج کرنے نہ جائے وہ مجوسیت کی موت مرتا ہے تصور کیجئے زکات کا معاملہ اتنا بڑا کہ حضرت احبوبر صدیق نے اعلان کر دیا اگر بکری باندھنے کی رسی بھی کسی کے پاس زکوت میں نکل رہی ہوگی اور وہ اگر نہیں دے گا تو میں اس سے قتال کروں گا اس سے جہاد کروں گا تصور کیجئے کہ اسلام کی یہ ساری چیزیں صرف لوگوں کو جوڑنے ہی کے لیے تو ہو رہی ہیں نماز گھر میں بیٹھ کر کوئی مقیم آدمی پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہاں تم کو مسجد کے اندر آنا ہے فرض نماز مسجد میں پڑھنا ہے اور مسجد میں بھی پڑھنے کے لیے جماعت ضروری قرار دیا ہے جب تم آؤ ایک دوسرے کی خیریت پوچھو گے یہ بھی تو آپس میں ہمدردی ہی ہے روزہ اس لیے رکھنے کا حکم دیا ہے تاکہ تم ان غریبوں کا احساس کر سکو جن کو بےچاروں کو بارہ مہینے کھانے پینے کو نہیں ملتا یہ بھی تو مسلمان بھائیوں کا احساس ہے اور حج بھی تو اسی لیے ہے کہ کالے کوڑے اور ہر رنگ کی نسل کو مٹا کر تمہیں ایک جگہ جماؤ الگ الگ زبانوں کے لوگ ہیں الگ الگ رنگ کے ہیں الگ الگ برادری کے ہیں لیکن اس میدان میں ایک ہی لباس میں ہے ایک ہی لباس میں ہے تاکہ ایک دوسرا ایک دوسرے سے اپنا غم بانٹ سکے زکت بھی تو اسی لیے کہ امیروں سے لے کر تمہارے درمیان جو غریب ہیں ان کو دے دیا جائے ساری چیزیں ہمدردی ہی کے لیے پھر جو اسلام پورے اسلام کی بنیادی ہمدردی پر ٹکی ہوئی ہے پھر آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کریں تصور کیجئے ان واقعات پر بہت آسان ہے اپنی زبان سے کہہ دینا کہ پلاکار میرے ارے ہاں ہمارے اور تمہارے درمیان کچھ اختلاف ہے چار بھائی ہیں چار برتن گھر میں ہوتے ہیں کھٹک جاتے ہیں چار بھائی ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف ہوتا ہے اپنے سارے اختلافات کو بیٹھ کر حل کر لو اس کو کافروں تک کیوں پہنچاتے ہو اس کو دوسروں تک کیوں ہنگامہ کرتے ہو ہمارے یہاں پر بھی تو آپ آئیے ہندوستان میں ہاں جنگ ہوتی ہے بمباری ہوتی ہے بم بلاسٹ ہوتے ہیں لیکن ہندو مسلمانوں کو مارتے ہیں مسلمان ہندو کو مارتے ہیں لیکن آپ نے نہیں دیکھا ہوگا مسلمان مسلمان کو مار رہا ہو ہندو ہندو کو مار رہا ہو لیکن افسوس ہے جب میں آپ کے ملک میں آتا ہوں تو یہ حادثے سے میں پڑھ کر مجھے بڑا رنج ہوتا ہے کہ یہاں تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مارنے کے در پہ لگا ہوا ہے؟ میرے بھائیو ذرا تصور تو کیجئے یہ کیا معاملات ہیں یہ کیا ہے آخر تکلیف اپنوں سے تکلیف ہمدردی انہیں سے ہوتی ہے اور جب جب تکلیف ہوتی ہے تو میرے بھائیوں شکایت انہیں سے کی جاتی ہے جو اپنے ہوتے ہیں تاکہ وہ لوگ کوئی مرض کا کوئی راستہ تلاش کریں اس کا اس بیماری کا حل کیا ہے ہم کو بتاؤ میرے بھائیوں کو کیا اختلاف کی بنیاد کیا ہے اختلاف ہے آؤ بیٹھ کے نبڑ لیتے ہیں اور سب سے بڑا جج جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیتے ہیں میرے نبی جو فیصلہ کر دیں عدالت محمدی سے جو فیصلہ ہو جائے اس کو تم بھی مان لو ہم بھی مان لیں آپ نے اس حدیث پر نظر ڈال کر دیکھی کیا ہے وہ حدیث المسلم منسل المسلم نہ ملسانی ہی و یدی. مسلمان تو وہ ہے جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے اور اللہ کے نبی نے یہاں پہلے زبان کا لفظ استعمال کیا بالسان ہی ہوا ید پہلے زبان کا بعد میں ہاتھ کا کیونکہ ہاتھ سے ہم کسی کو مارتے ہیں تو ہاتھ کا مارا ہوا زخم تو بھر سکتا ہے لیکن زبان سے میرے بھائی کو جو دل میں زخم پہنچتا ہے وہ زخم بہت آسانی سے نہیں بھرتا ہے اور اس زخم کی تاثیر مدتوں رہتی ہے بلکہ موت تک رہتی ہے آدمی کبھی کبھی اوپر دل سے معاف کر دیتا ہے لیکن وہ اپنے سچے دل سے اس کو معاف نہیں کرتا اس لیے میں نے سوچا کہ بندگان نے خدا کی جو صاف ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں لیکن اس سے پہلے حدیث پر غور کیجئے میری امت میں بہتر پھر بری اسرائیل میں بہتر تھے میری امت میں تیتر ہوں گے ایک جنت میں جائے گا آپ نے کہا من امت میری امت میں پھر آپ نے ہاں یہ کہا کہ وہ سب جہنمی جنتی لیکن وہ جہنمی کفر کی بنیاد پر نہیں ہوں گے بلکہ وہ بہتروں فرقے جہنمی اس لیے ہوں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی بنیاد پر قرآن و حدیث سے منہ موڑنے کی بنیاد پر وہ ہوں گے کافر ہونے کی بنیاد پر نہیں میں جانتا ہوں ہمارے کچھ اہل علم ہو سکتا ہم تو یہ کہ ملی صاحب امت کی تو دو قسمیں ہوتی ہیں امت اجابا اور امت دعوا لیکن یہاں جو بہتر فرقے کا جو بتائے گئے ہیں وہ امت اجابا کے اندر ہوں گے امت دعوا میں نہیں امت دعوا کافروں کو کہتے ہیں اور امت اجابا مسلمانوں کو کہتے ہیں اور یہ بہتر فرقے اگر دیکھا تو بہتر امت اجابہ کے اندر ہوں گے اگر امت دعوا کافروں کو بھی جوڑ لیا جائے تو بہتر نے ان کی تعداد تو پتہ نہیں کتنی پہنچ جائے گی کیونکہ ان میں بھی آپس میں بہت فرقے ہیں. خود ہمارے شیعہ بھائیوں میں بڑے بڑے, بڑے فرقے ہیں اگر ان کی تعداد جوڑیں گی تو پتہ نہیں کتنی یہاں امت اجابہ مراد ہے میری پوری امت جنت میں جائے گی امت اجابہ میں جتنے بھی ہیں سب جنت میں جائیں گے لیکن وہ نہیں جس نے میرا انکار کیا پوچھا کالو منبا یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی آپ کا انکار کرنے والے کون ہے فرمایا منتانی دخل الجنہ جو میری لائی ہوئی شریعت کی اطاعت کرے گا قرآن حدیث کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا صاف ظاہر کر دیا میری کا مطلب قرآن و حدیث کی محمد, محمد رسول اللہ تمہیں جو دے وہ لے لو اللہ کیونکہ اللہ جانتا ہے میرا نبی میری مرضی کے بغیر کچھ دیتا ہی نہیں ہے اس لیے وہ وہی دے گا جو میں دوں گا لہٰذا رسول نے جو دیا وہ اللہ نے دیا لہٰذا یہ کہنا جس نے میری اطاعت کی اس کا ترجمہ یہ ہوگا جس نے اللہ اور میرے رسول جس نے اللہ کی اور رسول کی یعنی قرآن و حدیث کی طبع کی اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا وہ فقد آسانی اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی فرمانی کی اس نے میرا انکار کیا یہ جہنگم میں جائیں گے لیکن اس کے باوجود آپ نے کہا سوچئے بہت آسان نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ لوگ ہمارے کچھ لوگ جو ہے جو نئے نئے جو کنورٹ ہوتے ہیں وہ بڑے سخت ہوتے ہیں فائدہ کیا میرے یہ ہو جانے سے جب میری نماز ان کی کے... میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی نماز کسی کے پیچھے ہوتی یا نہیں ہوتی آپ اس کے خود ذمے دار ہیں آپ مطالعہ کیجیے آپ مطالعہ کر کے کنورٹ ہو سکتے ہیں آپ مطالعہ کر کے یہ بات کا پتہ نہیں لگا سکتے کسی کی نماز کسی کے پیچھے ہوتی یا نہیں ہوتی ہے یہ تمام مسئلے خریدنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اب کے اس دور میں میرے بھائی یہاں آپ کو لوگوں کو جوڑ اب آپ پہلے ترین نماز میرے پیچھے نہیں ہوگی آپ کیسے ان کو دعوت دیں گے آپ کیسے ان کو دعوت دیں گے مسجد کو اللہ کا گھر مانتے اب کیا کہتے ہیں ایک نے کہا مول صاحب میں تو نہیں کہوں گا میں ان کے پیچھے میں نے کہا ٹھیک ہے تیرا دل نہیں بڑھتا تو بعد میں دہرا لیا کہتا کہ اچھا بولا نا میں تو ان کو کافر مانتا ہوں ایک آدمی تو یہاں تک کہنے لگا مول صاحب مجھے ایمان لائے ہوئے دس سال ہو گئے میں نے کیا مانا دس سال پہلے ہی میں اہل عدیظ ہوا ہوں اور اہل حدیث ہونے کے بعد کیا کہا اس سے پہلے میں کافر تھا اور آج بھی بہت سے اس قسم کے لوگ کہتے ہیں نہیں nah, nah, صاحب میں ہی مومن ہوں دوسرا مومن مانتے ہی نہیں میں پوچھتا ہوں کہ اگر تم ان کو مومن یا مسلمان نہیں مانتے ہو تو کیا مانتے ہو اگر کافر مانتے ہو تو فرق بتاؤ کافر کا زبیہ حرام ہے یا نہیں آج اسی پرسینٹ ہمارے دیواندی بھائی بریلوی بھائی یہ جا کر آج کمیلوں پر گوشت جبا کر رہے ہیں جانور ذبح کر رہے ہیں اور ان سے خرید کر تم گوشت لاتے ہو اور اپنے گھروں میں پکاتے ہو اس معاملے میں تم ان کو مسلمان مان لیتے ہو اور دوسرے معاملوں میں تم ان کو کافر جانتے ہو اگر کافر جانتے ہو تو ان کے دبیا بھی حرام ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کا دبیا حرام ہے اسلامی سینٹر منظور کالونی گجر چوک کراچی اس معاملے میں میٹھا میٹھا ہڑا کڑوا کڑوا تھو یہ تمہاری پالیسی میری سمجھ میں نہیں آتی میرے پیارے ساتھیوں کل میں کی بنیاد پر میں کسی کو کافر نہیں کہہ سکتا ہاں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میرے بھائی اس طرح مستقین سے کچھ ہٹے ہوئے ہیں ہم کوشش کریں گے ان کو سرات مستقیم پہ لانے کی ہم کو کوئی بھی حکمت اپنانا پڑے ہم ان کو لائیں گے ہم ان کو سیدھے راستے کی طرف لائیں گے ہم ان کو سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کریں گے ہاں ان کے لیے ان کے لیے قرآن و حدیث کے سارے دروازے اور اپنے سارے دروازے ہم کھول دیں گے جس طریقے سے سمجھنا چاہو سمجھو اعتراض کی ساری اجازت تمہیں ہے اختلاف کرنا جائز ہے لیکن مخالفت کرنا ہم جائز قرار نہیں دیں گے سمجھنے کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں لیکن اتنی آسانی کے ساتھ کسی کو کافر مت کہو میرے پیارے ساتھیوں ایک نئے فتنے کو جنم نہ دو تو میں نہیں معلوم کہ آج ہمارا دشمن کون کون ہے ہمیں ہم نہیں معلوم کہ آج ہمارا دشمن کون کون ہے چاروں طرف سے آج ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں چاروں طرف سے اور ہماری پوزیشن یہ کہ بتیس دانتوں کے بیچ میں جیسی زبان کی حیثیت ہے آج وہ حیثیت ہے ہماری آؤ اور وہ طریقہ اپناؤ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا اللہ کے نبی بھی بہت بخت آسانی کے ساتھ منافقوں کو بھی اپنی مسجد سے نہ بگایا کرتے تھے اما عشا پر توہمت تک لگائی گئی اور عبداللہ ابن ابے نے لگائی لیکن اللہ کے نبی نے عبد اللہ ابن ابے کے خلاف سمجھ بھی گئے کہ منافق ہے لیکن اس کے باوجود اپنی مسجد سے نہیں بگایا تم تو بہت آسانی سے کسی پر قبر کے پتب ٹھونک دیتے ہو آ عبداللہ ابن ابئی جب انتقال ہو گیا جب مر گیا تو اللہ کی نبی سے, سا... اس کے بیٹے عبداللہ سے ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا کسی نے کہا نبی تو بڑے روبر رحیم ہے جاؤ ذرا ان سے کہنا کہ اپنی کمیز اتار کے دے دو شاید آپ اس کے کفن کی جگہ پر آپ کی کمیز پہنا دوں تو شاید میرے باپ کے عذاب میں کوئی کمی آ جائے عبداللہ ابن اوبے کا بیٹا آیا منافق کا بیٹا آیا اے اللہ کے نبی میرا جہنمی باپ مر گیا میرا منافق باپ مر گیا لیکن باپ کی محبت میرے دل میں ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی کمیز آپ اپنی چادر آپ اپنا لباس اتار کے دے دیں اور میں کفن کی جگہ پر اپنے باپ کی آپ کا کرتا آپ کی قمیض پہنا دوں شاید جب تک یہ قمیض صحیح رہے میرے باپ کے عذاب میں کچھ کمی آ جائے اللہ کے نبی اپنی قمیض اتارنے لگے حضرت عمر فاروق نے کہا اللہ کے نبی اس بخش منافق کو اپنا قمیض اپنا کرتا اتار کے نہ دو اللہ کے نبی نے عمر کی طرف دیکھا فرمایا عمر مجھے اتار کے یہ کرتا دے دینے دو اگر میرے کرتے سے کسی کے عذاب میں کمی آ جائے تو میری رحمت میں کون سی کمی آ جائے گی جس نے منافق کو سر عام رسوا نہ کیا ہو سب کے سامنے آج ہم بہت آسانی سے ٹھیکا لیے بیٹھے ہیں کہ فلاں کافر فلاں کا فلاں کا کرتا اتار کے دے دیا کہنے والوں نے کہا عبد اللہ کے بیٹے جو نبی کرتا اتار سکتا ہے وہ تیرے باپ کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا سکتا جاؤ ذرا اپنے باپ نبی سے کہو کہ وہ میرے باپ کا جنازہ بھی پڑھائیں دیکھیں نبی پڑھاتے ہیں یا نہیں جناب محمد رسول اللہ کے پاس وہ آیا کہنے لگا اللہ کے نبی اگر آپ میرے باپ کے جنازے کی نماز پڑھا دیں تو آپ کا کیا بگڑ جائے گا آپ کھڑے ہو گئے دوسری چادر اڑے ہوئے تھے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے پیچھے سے عمر فاروق نے چادر کھینچی اللہ کے نبی کم سے کم اس منافق کے لیے تو مغفرت کی دعا نہ کیجئے جس نے اب معائشہ پر زنا کی توہمت لگائی ہے آپ نے فرمایا عمر میری چادر کو چھوڑ دو اگر میری دعا سے کسی کی مغفرت ہو جاتی ہے تو رحمت للعالمین کی رحمت میں کون سی کمی آ جائے گی چھوڑ دو چھوڑ دیا آگے کھڑے ہو گئے ابھی نماز جنازے کی شروع کرنے ہی والے تھے کہ جبرائیل امین وہی نے جاتے اے اللہ کے نبی اللہ نے منع کر دیا ہے اگر آپ ستر مرتبہ اس کی جنازے کے لیے مففرت کی دعا کریں گے نماز میں تو اللہ قبول نہیں کرے گا اللہ نے اس کے مقدر میں جنت نہیں لکھی ہے آپ ہٹ جائیے آ میرے نبی کی زبان سے کیا نکلا مسند کے الفاظ اللہ تو نے منع کر دیا اور یہ کہا کہ ستر مرتبہ بھی دعا کرو گے تو میں نہیں سنوں گا اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اکہتر مرتبہ جنازے کی نماز پڑھانے کے بعد تو اسے بچ دے گا تو محمد اکہتر مرتبہ اس کی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے تیار ہو جائے جس کے اخلاق کئی عالم ہو جس کے کردار کئی عالم ہو میرے پیارے ساتھی ہو آج ہم نے آج ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی کس نام کسے کہتے ہیں بہت نفرت مت پھیلاؤ لوگوں کے درمیان بلکہ ان کو پیار سے لانے کی کوشش کرو میرے بھائیوں آج ڈاکٹر ذاکر نائک اگر نفرت پھیلانے لگے تو کون سا ہندو ان کے پاس آئے گا کون عیسائی ان کے پاس آئے گا جو آدمی جس میدان میں کام کر رہا ہے اس کو کرنے دو میرے پیارے ساتھیوں آج مسلح کا تقاضا یہ ہے انڈیا کے اندر کہ ہم کو اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ اہل حدیث کہیں گے تو دیوبندی اور بریل بھی بھائی بھگ جائیں گے یہ حالات ہیں آج وہ پالیسی اور وہ پالیٹیکل وہ سیاست آپ بھی اپناؤ اور لوگوں کو قرآن و حدیث سے جوڑو ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ اور اہل حدیث بن کر دعوت ہمارا مقصد یہ کہ حدیث کی دعوت پہنچنی چاہیے چاہے وہ جس سے پہنچے قرآن کی اور حدیث کی دعوت ہونی چاہیے یہ ہے ہمارا ہماری حکمت یہ ہونی چاہیے کہ قرآن حدیث سے ہٹ کر کوئی تیسری چیز نہیں ہونی چاہیے اس حکمت کو اس پالیسی کو آپ بھی اپنانے کی کوشش کرو آؤ اور دیکھتے جاؤ کیا اخلاق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آپ تو کافروں کو بھی مسجد سے نہ بھگایا کرتے تھے بلکہ کافر تو آیا اور مسجد نبوی کے کونے میں پیشاب کرنے لگا پیشاب کرنے لگا صحابہ مارنے کے لیے دوڑے آپ نے کر رک جاؤ کہا پیشاب کر رہا کہ مت تھی اگر پیشاب کرتے ہوئے دوڑایا جاتا بھگ تو ابھی تو ایک جگہ پیشاب گر رہا پیشاب رکتا نہیں ہے وہ پیشاب روک کے بھاگتا تو ابھی ادھر گرا, ادھر گرا ادھر گرا ادھر گرا مسجد کے کئی حصے نا آپ نے کہا کر لینے دو کتنے بڑے حکیم تھے اور جب کر لیا پیشاب تو آپ نے یہ نہیں کہا چل صاف کر آپ نے کہا پیشاب دو دو. صحابی سے دو دو. ایک نے پانی کا ایک ڈول اس کے اوپر ڈال دیا اور پیشاب کو صاف کر دیا دھو دیا اور آپ نے اس کو بلایا کہا کہ یہ مسجد ہے یہ اللہ کا گھر ہے اور یہاں پیشاب نہیں کیا جاتا آئندہ خیال رکھنا یہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے آئندہ خیال رکھنا یہاں گندگی نہ پھیلانا جاؤ کوئی بات نہیں اس نے دیکھا چہرہ دیکھ کر ہی کہنے لگا یہ چمکنے والا چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا مسجد سے باہر نکلا اس نے صرف پلٹ کے دیکھا امام کائنات کا چہرہ آئے جس چہرے کو دیکھ کر کبھی حسان نے کہا تھا احسن من کلم ترقت تو عینی و اجمل و من کلم تل دن نسا و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اتنے خوبصورت ہیں کہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین چہرہ کسی کا دیکھا ہی نہیں و اجمل و من کلم تل دن نسا آپ تو اتنے خوبصورت ہیں کہ دنیا کی کسی عورت نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کوئی بیٹا پیدا کیا ہی نہیں اس نے کی نظر پڑی ہاںتا ہوا اپنے قبیلے کی طرف گئے اور کہنے لگا او میرے قبیلے کے لوگ بتاؤ تو صحیح تمہارے قبیلے کی بکری دوسرے قبیلے میں چلی گئی اور اس کے میں چلی گئی اور تھوڑی سی گھاس کھالی اتنی سی بات پر کتنے سال جنگ چلی کہنے لگے چالیس سال ارب کی خونخوار کون دیکھ رہے میری بکری تیرے کھیت میں چلی گئی اس بات کو لے کر جو جنگ ہوئی تو دونوں قبیلوں میں جب جنگ چلی تو چالیس سال تک وہ جنگ چلتی رہی رکنے کا نام نہیں اور جب بکری کی وجہ سے جو جنگ دیکھی اور اس کے ریزلٹ نکالا کہ لوگ کتنے مرے جب چالیس سال میں ریزلٹ نکالا تو مرنے والوں کی تعداد تھی ستر ہزار اتنی خور قوم آئے لوگوں اتنی سی بات پر اتنی لمبی لمبی جنگ لڑنے والی قوم اور میں نے تو محمد الرسول اللہ کی مسجد میں پیشاب کر دیا میری بکری نے قبیلے میں نہیں گئی بلکہ میں نے تو اس کے عبادت خانے میں رب کی عبادت کی جگہ میں میں نے پیشاب کر دیا یہ جنگ تو کتنی لمبی چلنی چاہیے تھی لیکن محمد الرسول اللہ نے مجھے بلایا وہ لوگوں مجھ سے پیشاب بھی میرا صاف نہ کرایا وہ اپنے کسی ساتھی سے کرا لیا اور اس کے بعد میں فرمایا جا آئندہ خیال رکھنا کھارنی و ما شتمنی نہ تو میرے اوپر غصہ ہوا اور نہ اس نے مجھے گالی دی استعاب اللہ ابن عبد البر کی کتاب میرے بھائیوں اس کے اندر یہ واقعہ منقول ہے اس کے الفاظ ہیں کیا کہا, کہا کہ اس نے نہ تو میرے اوپر گستا ہوا نہ مجھے گالی دی او لوگو تم مومن ہو یا نہ ہو تم اسلام لاؤ یا نہ لاؤ اللہ کی قسم جب میرا میری میری نظر اس کے چہرے پہ پڑی تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا میں جا رہا ہوں لوگوں نے چیخ کر کا محمد کا جادو اس کی اوپر بھی چل گیا لگتا ہے محمد کا جاگو اس کے اوپر بھی چل گیا میرے وہ ہوا گیا اور مسجد نبی کی چوک پکڑ کے کہتا ہے اللہ کے نبی نے کہا کیا ہوا میری مسجد میں پیشاب کیا میں نے تمہیں معاف کیا پھر کس آدمی نے تم کو روکا پھر کس آدمی نے تم کو ٹوکا کیا کسی میرے ماننے والے نے کسی مسلمان نے تم کو ستایا کہنے لگا نہیں تو پھر میں نے آزاد کر دیا کیوں آئے ہو کہنے لگا اللہ کے نبی آزاد کہاں کیا آزاد تو پہلے تھا آپ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا اور جب چہرہ دیکھ لیا تو میں آپ کے جوتے صاف کرنے کے لیے آپ کا غلام بننے چلایا اور اسی مسجد میں کلمہ پڑتا ہے اشد اللہ وہ اشتو اللہ محمد رسول محمد رسول اللہ تو کافر کو بھی حکیمانہ انداز سے سمجھایا کرتے تھے تم تو اپنے ہی کلمہ مرگو مسلمانوں کو اگر کافر کہہ کر بھگاؤ گے تو پھر میرے بھائیوں کام کیسے چلے گا آؤ کیا میں تمہیں وہ حدیث نہ سناؤں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہے امام نے فرمایا منسل قبل تنا وکل زبی کل مسلم ذمت اللہ وہ ذمت و رسولی پلا تو ذمت روا مسلم فی کتاب ایمان امام مسلم حدیث کو کتاب ایمان کتاب المان ملائے فرماتے اللہ کے نبی نے فرمایا منسلح صلاح جس نے ہماری نماز پڑھی اللہ اکبر کہا اللہ اکبر کہہ کر رکو میں گیا میں اللہ کہہ کر اٹھا۔ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں گیا جس نے ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی وہ تقبلا اور جس نے ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ مانا وہ اکلا اور اس نے ہمارے زبی کو کھایا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر قربانی کے جانور پر چھری چلائی اس کو تم کافر کہنے کا حق نہیں رکھتے المسلم لہو ذمت اللہ و ذمت و رسول یہ وہ مسلمان ہے کہ جس کی ذمہ داری اللہ نے لی اور اس کے رسول نے لے لی یعنی اس کے مال و دولت و خون کی حفاظت کی ذمہ دار اب اللہ اور اس کا رسول ہے فلا تو فروف ہی تو تم اللہ کے میں مداخلت نہ کرو خیالت نہ کرو فیر نہ کرو یعنی تم ایسے انسان کو اپنے آپ منہ سے کافر نہ کہو ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ مستقیم سے تھوڑا سا ہمارے بھائی بٹے ہوئے ہیں انہوں نے قرآن و حدیث کے علاوہ بھی بہت سے راستے نکال رکھے ہیں ہاں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ انہوں نے شرک کے دروازے بھی کھول رکھے ہیں لیکن ضروری ہے میرے بھائیوں کہ ان شرگ کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے توحید کی مار ان کے اوپر ماری جائے اور بڑے پیار سے ان کو راستے کی طرف لایا جائے میرے پیارے ساتھیوں, کی سرزمین پر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ایسے بھائی بھی حج کرنے جاتے ہیں مجبوری ہے سعودی گورنمنٹ ان کو میدان حج سے نہیں روک سکتی ہے جبکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کوئی کافر آج کے بعد اس جگہ پر نہیں گھسے گا نہ اے. مجبوری ہے جانا پڑ رہا ہے ان کو یہ مسئلے کا تقاضا ہے ہم ان کو دین کی دعوت کیسے دیں گے اور ہمارے جو بھائی سعودیہ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے اللہ کی قسم ہم اپنے ہندوستان کی بات بتلا رہے جو حج کر کے آتے ہیں ہمارے بڑے بڑے ایسے لوگ جو قبروں پہ جا جا کے اپنے سر جھکائے ہیں جب وہ انڈیا واپس آتے ہیں تو ان میں اگر دس ہزار جاتے ہیں کم سے کم 500 سو آدمی تو ضرور بدل جاتے ہیں سعودیہ کے حالات کو دیکھ کر اور کہتے ہیں کہ جہاں سے اسلام پھیلا جب اس مسجد میں زور سے آمین بولی جا رہی ہے اور وہ مسجد مسجد ہے نبی جہاں ایک وقت کی نماز کا ثواب ایک ہزار کے برابر اور وہ خانہ کعبہ جہاں ایک رکعت کا ثواب ایک لاکھ رکعات کے برابر جب ان مساجدوں میں امین دور سے بولی جاتی ہے تو پھر وہ اسلام ہم کیوں نہ مانیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی کے شہر سے نکلا ہے اگر ہم ان کے اوپر سعودیہ کے دروازے بند کر دیں تو یہ کنورٹ کہاں سے ہوں گے ان پر اسلام کے دروازے کیسے کھلیں گے اور یہ لوگ کیسے آئیں گے میرے بھائیوں ان کے لیے اپنی مساجدوں کے اپنے مدارسوں کے سارے دروازے کھولو اور ان کو بلاؤ اور ان کو بڑے پیار سے اسلام کی دعوت دو اگر تمہاری دعوت سے ایک آدمی بھی راہ پہ آ گیا تو کم سے کم سرخوٹ کی قربانی سے بہتر ہوگا یہ حالات کو آپ آپ مستوط مت کرو دروازے نفرت مت پھیلاؤ کیا بہت سن چکا ہوں ڈرامے بند کرو بہت سن چکا ہوں تیرے پیچھے میری نماز نہیں میرے پیچھے تیری نماز نہیں میں مجبور نہیں کر رہا ہوں آپ کا دل نہیں بھرتا ہے آپ ہٹ جائیے آپ الگ پڑھ لیجیے آپ دوسری جگہ چلے جائیے لیکن کم سے کم ان مسئلوں کو اچھال کر دروازے مضبوط مت کیجیے بہت اسلام کا نام لے کر ڈرامے ہو چکے ہیں بند کرو ان ڈراموں کو تمہاری وجہ سے بہت سے لوگ ہمارے مسلک سے نہیں جڑ پا رہے ہیں اس لیے کہ ہم میں اور ان میں فرق کیا رہ گیا ہے آپ اہل حدیث ہیں تمر امتیاز اپنا سیکھو مولانا ثنا اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ سے ایک مناظرہ تھا ہندوستان کی سر زمین پر ایک مناظرہ تھا امرتسر کے اندر مناظرہ بھی ایسا کہ اس نے کہہ دیا کھڑے ہو کر بریلوی مولوی تھا میرے بھائیوں برا مت ماننا اگر کوئی یہاں پر اہل سنت جماعت سے تعلق رکھتا ہے تو میری بات پر برا نہ مانے مناظرہ ہوا سنا اللہ صاحب تھوڑا سا مطالعہ کرنے کی وجہ سے لیٹ ہو گئے اور بریلوی مولوی چیخ دیا او بھی ہمارے اہل حدیثوں کو وہابی کا لقب دیا جاتا ہے وہاں تمہارا وہ مولوی کہاں گیا جلدی جاؤ ذرا ثنا کو نکالو سنا اللہ کے بجائے سنا الو نے کہا سنا الو کو نکالو کہاں ہے اہل حدیث جذباتی ہے ہو گئے جوتے اٹھا لیے پتھر لے لیے مارنے والے تھے دو چار پتھر اسٹیج پہ پڑے اور وہ یہی تو چاہ رہا تھا کہ ہنگاما آئی کا جلسہ شکار ہو جائے اور ہم کو بھاگنے کا موقع مل جائے اور یہ ہو جائے کہ اہل حدیثوں نے پتھر مارے اس لیے مناظرہ نہ ہو سکا اس نے تیر بہت صحیح پھینکا تھا اور وہ تیر نشانے پہ لگا اہل حدیثوں نے پتھر لے لیے لے اس کو مارنے ہی والے چپلے لیے رحمت اللہ علیہ اسٹیج پر آئے اور فرمایا اہل تمہیں میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں چپل نیچے پھینکو پتھر نیچے پھینکو میرے بھائی کو مجھ سے مناظرہ کرنے دو کہ نہیں اس نے آپ کو گالی دی سنا ال کا نام بگاڑا کہ اللہ کی قسم اس نے میرا نام نہیں بگاڑا میرے بھائی تک آج حق کی بات پہنچ جانے دو تم روکو چپلیں نہیں جی رکھو اگر آج حق بات اس تک نہیں پہنچی تو کل قیامت کے دن یاد بھی میرا گریبان پکڑے گا رکھو لوگوں نے کہا تم قسم چھوٹی کیوں کھا رہے ہو ابھی تو اس نے آپ کا نام بگاڑا ہے کہا قسم خدا کی اس نے میرا نام نہیں بگاڑا ہے تم چپل نیچے رکھو بتاؤ اس کے بعد نے فرمایا لوگوں پہلے تو میں یہ جواب دیتا ہوں کہ اس نے میرا نام نہیں بگاڑا میرے باپ نے میری ماں نے میرا نام رکھا سنا اللہ میرا نام سنا تو ٹھیک ہے اللہ اوپر والی ذات کا نام ہے وہ میرا نام نہیں ہے وہ تو اس کی طرف نسبت کی اللہ کی تعریف ثنا اللہ اس نے میرا نام تو ٹھیک لیا ہے ثنا اس نے آگے جو نام لیا اللہ کا نام بگاڑ کے الو میں کہتا ہوں اس نے میرا نہیں اللہ کا نام بگاڑا ہے اور یہ معاملہ میں اللہ ہی کے سپرد کر رہا ہوں وہ چاہے تو اس سے لے چاہے تو وہ اس کو معاف کرے میں اس کو بھاگنے نہیں دوں گا میرے بھائی انہوں نے جو چپل اٹھائی میں اپنی جماعت کی طرف سے آپ سے معافی چاہتا ہوں اب آپ اٹھیے اب آپ بتائیے کہ کون سا مسئلہ پیش کر رہے ہیں اللہ کی قسم وہ اٹھا کہنے لگا جو آدمی اتنا حاضر جواب ہو اور جس نے مجھے ابھی ایک دلیل میں یہیں پر پست کر دیا ہو وہ مناظرے میں مجھے کیسے چلنے دے گا میں بھی اسلام لانا اس نے بھی جملہ لگا میں بھی اسلام لانا چاہتا ہوں اور میں بھی اہل حدیث بننا چاہتا ہوں ثناء اللہ صاحب نے کہا اہل حدیث بننے کے لیے تمہیں کوئی دوبارہ کلمہ نہیں پڑنا بلکہ اہل حدیث بننے کے لئے یہ اہد و پیمان کرنا کہ آج کے بعد قرآن سے اور حدیث سے ہٹ کر ہمیں کوئی کام نہیں کرنا ہے اور وہ مولوی خود ہی اہل حدیث ہو گیا میرے بھائیوں نفرت کی دیواریں کھڑھی کرنے سے یہ معاملے نہیں بڑھیں گے یہ معاملے نہیں بڑھیں گے ہمارے یہاں تو ایک پندس سے مناظرہ ہوا اور ایک بریلوی مولوی نے فتبہ دے دیا سنا اللہ کافر ہے سنا اللہ کافر ہے اب بریل بھی مولوی چ... اب پنڈت یہی چاہتا ہی تھا کیونکہ سنا اللہ صاحب سے مناظرہ کرنے کی جلدی کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی اب وہ اسٹیج لگا ہزاروں کی بھیڑ ہے وہ پندت اٹھا. کہنے لگا آپ کو کافر ہیں اور مجھے کسی کافر سے نہیں مسلمان سے مناظرہ کرنا ہے سنا اللہ صاحب کہتے ہیں یہ کہ میرے کافر ہونے کی کیا دلیل ہے تیرے پاس کا دلیل یہ ہے کہ آپ کے عالموں نے فتبہ دیا یہ مسلمان عالموں نے بریل مدرسوں سے فتبے نکلے تھے جب فتبے کو سنا صاحب نے دیکھا کہ بالکل یہ بھی میرے مسلمان بھائی ہیں جنہوں نے مجھے کافر کا دیا ہے میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں لیکن پنڈت جی چلو یہ فتبہ سہی لیکن آج ہی میں اسلام لاتا ہوں اور آج ہی میں کلما پڑھتا ہوں اللہ محمد رسول اب تو میں مسلمان ہو گیا ہوں اب کرو مناظرا اب تو آپ نہیں کہو گے کہ میں کافر ہوں رہ گیا اور اسی جگہ پر اس پنڈت نے اس آریا نے بھی کلمہ پڑھ لیا اللہ اللہ و انہ محمد ان عبدو و اصول سیکھو ہمارے اسلاف میں قربانیاں دی ہیں تم ان قربانیوں کی لاج رکھو ان قربانیوں کو اتنی آسانیوں سے نفرت میں بدل دو ہم نفرتوں میں بدل رہے ہیں ہمارا طریقہ سب سے بہترین دعوت ہماری دعوت ہے لیکن سب سے برا طریقہ آج ہمارا طریقہ بنتا جا رہا ہے نفرت پھیلانے کا طریقہ. تصور کیجئے کہ وہ ایک یہودی آیا سنن بحقی کی روایت ہے اٹھایا اور اس نے گردن میں کپڑا ڈال کے کائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ میرا قرض دے اس جگہ سے تجھے جانے نہیں دوں گا تصور کرو آپ کے جانثار صحابہ آپ کے ساتھ ہیں عمر فاروق آپ کے ساتھ ہیں کائے محمد میں اٹھنے نہیں دوں گا جب تک تو میرا قرض نہیں دے گا میرا قرض دے گا آپ نے کہا بھائی ابھی تو ایک ہفتے